استخارہ کے نام پر پھیلی ہوئی بدعات اللہ تعالی نورانی مہم کو قبول اور کامیاب فرمائے مقصد اس مہم کا یہ ہے کہ مسلمانوں میں استخارہ کی مبارک سنت عام ہو اور وہ اس سنت کو وہی اہمیت دیں جو اہمیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں اس سنت کی تھی اور وہ ان بدعات سے بچیں جو استخارہ کے نام پر شیطان نے مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں مثلاً اپنے معاملات میں دوسروں سے استخارہ کرانا استخارہ کے نام پر غیب کا حال جاننے کی کوشش کرنا اور استخارہ کی پاکیزہ سنت کو ایک شعبہ بنا لینا بھائیوں اور بہنوں ایمان بہت قیمتی ہے نجومیوں کاہنوں جادوگروں اور نئی استخارہ انڈسٹری کے ٹھیکیداروں سے بچیں اور اپنے تمام معاملات میں خود استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے روشنی مدد اور قوت حاصل کریں استخارہ میں ناکامی کا تصور بھی نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استخارہ کے بعد کوئی کام کرے اور پھر اس میں اسے خیر نہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو بلکہ انتظار کرے وہ آگے چل کر دیکھ لے گا کہ اس کام کے انجام میں خیر ہی ہوگی جماعت کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ استخاروں کو اپنا معمول بنائیں تاکہ دین کا کام ترقی کرے اور لوگوں کو سمجھائیں کہ دوسروں سے استخارہ کروانے کی بدعت سے بچیں کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے